تم کہو سب خوبیاں اللہ کو اور سلام اس کے چنی ہوئے بندی پر کیا اللہ بہتر آئن کے ساختہ شریک